الحمد لله والحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على سيد الفصل وخاتم الأنبياء أما بعد أما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إزهار المفروض كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيلان منطلقا کوفین کا مسلک چل رہا ہے تنازع الفعلان کے اندر کوفین کا مسلک یہ ہے کہ جب دو فعلوں کے بعد ایک اسم میں ظاہر آ جائے تو اس میں ظاہر کو فعل اول کا معمول بنائیں گے اب فیلسانی کو دیکھیں گے تو وہ فائل کا تقاضا کرتا ہے یا مفول کا فائل کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں لے آئیں گے جو اس کا فائل ہو اگر وہ کا تقاضا کرتا ہے تو دو سے خالی نہیں ہے یا تو دونوں فعل افال قلوب میں سے ہوں گے یا نہیں اگر افال قلوب میں سے نہیں ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ آپ اس میں ضمیر بھی لے لا سکتے ہیں یعنی نہیں کی اور اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ افین کے مسئلے کے مطابق فعل اول کو عمل دیا جائے اور فعل ثانی مفول کا تقاضا کرتا ہو لیکن دونوں دو فعل افعال قلوب میں سے ہوں کیا دو فیل ہوں دونوں افعال قلوب میں سے ہوں تو اب کیا کریں گے کہتے ہیں فعل اول کو تو عمل دے دیں گے فعل ثانی مفول کا تقاضا کرتے اوری افعال قلوب میں سے تو اب اس میں صرف اور صرف ہم مفول کو ظاہر کر سکتے ہیں حذف نہیں کر سکتے حذف اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے اور افعال قلوب دو مفولوں کا تقاضا کرتے ہیں ایک مفول پر بھی نہیں کرتے لہذا حذف تو جائز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا افعال قلوب میں سے اس کے مفول کو حضف کرنا فیل اول کو تو ہم نے عمل دے دیا ہے فیل اول کا تو معمول ہے یعنی اس کے لیے جائے گا اور مفول بھی لیکن اب فیل کا کیا ہوگا کہتے ہیں اس کی یاد ہوتی ہیں تنازع کو ختم کرنے کی یا حزف یا ضمیر یا ظاہر کرنا کہتے ہیں حزف نہیں کر سکتی اس لیے کہ افال قلوب میں سے ہے اور افال قلوب دو فیلوں دو فیلوں کا کرتا ہے پر اکتفا نہیں کرتے لہٰذا کر ہی نہیں سکتے دوسری ہے کہ لے آئے تو انہوں نے صرف چونکہ تسنیا کی مثال دی ہے ہاس و حسیب تو ہما منتلقین اب ہسبانی اور حسیب تو ہوما دونوں کے حکم ان دونوں فعلوں کا تنازہ ہے اس میں ظاہر منتلقن کے اندر تو کہتے ہیں اب حسب تو ہوما یہ ضمیر تو ہو گئی ہوما فعل اول ہے حسب تو کا اب فعل ثانی منتلقینی یہاں پر ظاہر کیا ہوا ہے کہتے ہیں اگر منتلقینی کی جگہ ہم ضمیر لائیں تو ضمیر دو حال سے خالی نہیں ہوگی یا تو ہم ضمیر کو مفرد لائیں گے یا تصنیح لائیں گے اگر ضمیر کو مفرد لاتے ہیں تو ابھی ٹھیک نہیں اس کی وجہ یہ کہ دیکھو اس دونوں مفعولوں کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی دونوں مفعولوں کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی منطلقین تلق حسب ہما ہما ضمیر تسنی ہے اور ہم زمیر لے آئے ہیں مفرد کی مثلا ایاہو ہم کہہ کہتے ہیں حسبنی و حسب تو ہما ایاہو ازدا نے ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ اگر مفرد کی ضمیر لاتے ہیں تو دونوں مفولوں کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی کہ پہلا مفعول کے یعنی ہما ہے کی اور جو مفول کے لیے جو زمیر لا رہے ہیں وہ ضمیر لا رہے ہیں مفرد کی ایا ہو ٹھیک ہے دوسری صورت ضمیر کی کہ ہم ضمیر مفرد نہ آئے بلکہ تسنیا کی ضمیر لگائیں یوں کہہ دیں حسبانی عنی و تو ہوما ایہوما از زیدان اب ایہوما جو تصنیہ کی ضمیر لائیں گے تو یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے اب کیوں ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کہاں راجے ہوگی اس ضمیر کا مرجع ہوگا منطلقا جو بالکل ترکیب کے آخر میں آ رہا ہے اور مثال کے آخر میں ہے حاسبہ نہیں وحاسبتہما منطلقن منطلقین منطلقن اب منطلقین کی جگہ پر اگر ہم تصنیح کی تو کہتے ہیں اب ضمیر اور مرجے جو ہوگا اس, کا اس کے, درمیان یعنی کے درمیان میں مطابقت نہیں رہے گی یعنی ضمیر اور مرضے کے درمیان میں مطابقت نہیں رہے گی کیونکہ جو مرجے ہے منطلقن وہ کیا ہے مفرد ہے اور جو ہم نے ضمیر نکالی ہے یاما وہ ضمیر جو ہے وہ کس کی ہے تسنیا کی ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں پھر بھی مطابقت نہیں رہے گی اب کیا سمجھ میں آیا ثانی کا مفول حذف بھی نہیں کر سکتی اس لیے کیا قلوب میں سے ہے ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ضمیر یا تو مفرد لائیں گے یا تسنیا کی مفرد لاتے ہیں دونوں مفولوں کے درمیان مطابقت نہیں رہتی اگر مفرد نہیں لاتے بلکہ تصنیہ کی ضمیر لاتے ہیں تو ضمیر اور مرضے کے درمیان مطابقت نہیں رہتی ٹھیک ہے تو اب لازماً کیا چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف کیا کریں گے مفول لسانی کو بھی ظاہر کریں گے حزف بھی نہیں کر سکتے ضمیر بھی نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے تو اب کیا سمجھ میں آیا کہ صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں ظاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ صرف ظاہر کر سکتے ہیں تو وہ پھر ترکیب یوں ہی بنے گی حسبنی وحسبتوہما منطلقین الزیدان منطلقا اب حسبنی وحسبتوہما حسب فعل ہے نونوے قائے یا زمیر متقلم مفول بھی حب حسبنی فعل اول کا ایک مفول تو یہاں ہے پھر آخر میں الزیدان اس کا فاعل ہے اور منطلقا اس کا مفول ثانی ہے ٹھیک ہے اب حسب تو فیل ثانی ہے حسب تو فیل ہوما ضمیر اس کا مفول اول ہے اور منطلقین یہ کیا ہے مفول ثانی ہے اس کا تو ہر فیل دو مفولوں کا تقاضا کرتا ہے فیل اول کے لیے بھی دو مو ہیں اور فیل ثانی کے لیے بھی دو مفول ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ میں نہیں آ رہا اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے اس بار نہیں سنے ہوئے ٹھیک ہے نمبر تین اب منتلق کا معنی ان کا معنی ہوتا ہے چلنا گزرنا ٹھیک ہے الزیدان منتلقن چلنا گزرنے والا ٹھیک ہے چلنے والا گزرنے والا چلنا گزرنا ان طلق ان اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں تنازع الفلان کس کو بولتے ہیں کہ دو فعل ذکر کیے جائیں ان کے بعد ایک اس میں ظاہر ہو ٹھیک ایک اس میں ظاہر مثلاً ہم کہتے ہیں ذرا بنی و اکرمنی ٹھیک ہے بنی و اکرمنی زئی اب ذرا بابی فعل ہے اکرما بھی فعل ہے اس کے بعد صرف زعید ہے ذرا بہ بھی فائل چاہتا ہے ٹھیک ہے بھی فائل چاہتا ہے اور اس کے بعد صرف اور صرف ایک زی دن ہے دونوں فیل ہیں فائل چاہتے ہیں لیکن ان دونوں کے بعد ایک اس میں ظاہر ہے اب فیل ابول چاہتے ہیں کہ زید میرا فائل بنے فیل اسانی چاہتے ہیں کہ زید میرا فائل بنے ٹھیک ہے ذرا بچاتا میرا فائل بنے اکرما چاہتا ہے میرا فائل بنے ٹھیک ہے تو ہر دو فعل چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ظاہر جو ہے ہمارا معمول بنے اس کو کہتے ہیں تنازع الفعلان دو فیل تنازع کریں تنازع کے معنی ہوتے ہیں جھگڑنے کے ٹھیک ہے دو فیل تقاضا کریں اس میں ظاہر کے بارے میں ہر فیل تقاضا کرے کہ یہ میرا معمول بنے اس کو کہتے ہیں تنازع اور فیالان اتنی بات سمجھ میں آ رہی جی اور نمبر پانچ احسن العلم ٹھیک ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آ رہی تو پھر یاد رکھیں کہ اس کے اندر کچھ مسالے ہیں کچھ مذاہب ہیں کہ یہ جو اس میں ظاہر آتا ہے دو فیلوں کے بعد اس کو کس کا معمول بنائیں گے یعنی کس کو عمل دیں گے ہم اس میں اس میں ظاہر کا کیا کہیں گے یہ فیل اول کا معمول بنے گا یا فیل ثانی کا معمول بنے گا تو دو مشہور مسلک جو ہیں وہ اس میں یہ ہیں کفین اور بسرین کے راجہ اور مر... کس کے درمیان راجہ کے درمیان ایک راجہ اور مرجوح کے درمیان بس اتنا اختلاف ہے یعنی دونوں حضرات کے نزدیک کوفین اور بسریین حضرات کے نزدیک ہر فعل کو عمل دینا جائز ہے پہلے فیل کو عمل دینا بھی جائز ہے دوسرے والے فعل کا عمل دوسرے والے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے البتہ زیادہ بہتر کیا ہے تو بصری حضرات فرماتے ہیں کہ فیل اسانی کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے کیا ہے زیادہ بہتر یعنی ذرا بنی و اکرمنی زائدن میں جو زعید الفائل بنے گا یہ اکرامنی کا بنے گا کیونکہ اکرامنی بعد میں لکھا ہوا ہے تو فیلسانی کا معمول بنے گا کیوں اس کی دلیل بتائیں گے نا حسن العلم جی بتائیے عمل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ظاہر کو فیلسانی کے لیے بنا دیں گے اگر فیلسانی فائل کا تقاضا کرتے تو یہ زید اس کا فائل بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ مفول کا تقاضا کرتا ہے تو یہ زید اس کا مفول بن جائے گا عمل دینے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے کہ جو بھی تقاضا کر رہا ہوگا فیلسانی تو اس کے تقاضے کے مطابق اس اس کو بنا دیں گے مثلاً اب دیکھے نا حسبنی ذرا بنی و اکرمنی زید میں ہر فیل فائل کا تقاضا کرتا ہے تو جب فیلسانی کو عمل دیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ذرا بنی و اکرمنی زئی کیونکہ اکرما فیل چاہتا ہے فائل چاہتا ہے فائل مرفو ہوتا ہے اب اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ذرا بنی و اکرم تو زیدن ذرا بنی و اکرم تو زیدن اب فعل اول فائل چاہتا ہے اور فیلسانی مفول چاہتا ہے اب ہم جب فہرستانی کو عمل دیں گے اب زئی نہیں کہیں گے بلکہ زیدن کہیں گے کیونکہ فہرستانی جو ہے وہ فائل تو اس کا ہے حسیب تو, تو اس کا فائل ہے وہ تو مفول چاہتے تھے لہذا ظاہر اس اس اس کو فہرسانی کے مطابق بنا کر منصوب پڑھیں گے اور کہیں گے کہ زیدن کیونکہ وہ مفول چاہتے تو اب پڑھیں گے ذرا بنی اکرم تو زیدن آئی بات سمجھ ٹھیک ہے جی رول نمبر پانچ عمل دینے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جو بھی فائل جو بھی فیل جو بھی تقاضہ کرتا ہو اس میں زہر کو اس کے مطابق بنا دینا یہ عمل دینے کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اگر کہتے ہیں کہ جی ذرا بنی و اکرما اکرمنی زید کو اکرمنی زیدن ترکیب میں ہم نے فی ال کو عمل دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذرا بنی کو عمل دے دیا ہوا ہے اور اکرمہ کے اندر ہم کیا کریں گے زمیر نکالیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو بسرین کہتے ہیں کہ فیلسانی کو عمل دیں گے ٹھیک اس کی دلیل میں نے علوم سے پوچھی تھی اس کو نہیں یاد ٹھیک ہے تو اس کی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے الحق للقریب ثم للبعید کہ حق جو ہے وہ کس کا ہے قریب کے ہے پھر کیا ہے بعید کے ہے اور قریب کیا ہے فیلسانی ہے ذرا اکرمنی زید اب زیدن کو دیکھو کس کے قریب ہے اکرمنی کیا قریب ہے لہٰذا اکرمنی کو عمل دے دیں گے یہ کا مسئلہ کا مسئلہ کی کیا ہے گزر چکی ہے پوچھا تھا خیر اچھا جی کوفیین حضرات فرماتے ہیں کہ فیلے اول کو عمل دیں گے فیل اول کو عمل دیں گے یعنی ذرا بنی اکرمنی زیدن میں زیدن جو فائل ہے وہ ذرا بنی کا ہے ذربا کا فائل ہے اور اکرما کا فائل جو ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہے جو ہو یہ کس کی طرف زید کی طرف کفین کی دلیل کیا ہے الحق تقدیم ثم تاخیر ٹھیک ہے کہ پہلے آنے والے ٹھیک ہے نا پہلے حق کس کے ہے جو پہلے آئے بعد میں دوسرے کا حق اب ترکیب میں واقع ہونے کے اعتبار سے ترکیب میں پہلے کیا آ رہا ہے ذرا بنی آ رہا ہے یا اکرمنی آ رہا ہے تو ذرا بنی آ رہا ہے ذرا بنی و اکرمنی زید تو ذرا بنی ٹھیک ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے تو لہٰذا کوفین کہتے کہ اس کو معمول بنا لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا پہلے آیا ہے لہذا اس اس میں ظاہر کو پہلے کے مطابق بنا لو اور دوسرے والے کے اندر کیا ہے ضمیریں وغیرہ نکال لو اب آج کا جو سبق ہے باقی تفصیل کے ساتھ تو آپ تھوڑا اور کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں گے اپنے کلاس والوں سے تعاون لیتے رہیں گے تو بات بن جائے گی بہرحال ابسی اگر تھوڑا بہت ذہن میں بات بیٹھ گئی تو اب ا جائیں اج کے سبق پر تو کوفین کا مسلک کے مطابق کوفین حضرات نے کیا کہا تھا کہ پہلے والے فیل کو عمل دیں گے تو دو فیلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آ جائے تو اگر دیکھیں گے کہ وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے فیل اول کو عمل دے دیا نا اب فعل اول کو تو عمل دے دیا کہ جو بھی اسم ظاہر ہے اس کو فعل اول کے ہم مطابق بنا دیں گے فعل اول فائل کا تقاضا کرتا کو فائل بنا دیں گے یعنی مرفوع لکھ دیں فیل اول مفول کا تقاضا کرتا ہے اس کو منصوب لکھ دیں گے لیکن جب فیل اول کو تو ہم نے عمل دے دیا اب اس کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے اب فیل ثانی کے بارے میں کیا کرنا ہے اس کے لیے تمہیں کچھ فائل بنانا ہوگا وہ کہاں سے نکالیں گے تو کہتے ہیں کہ جب فیل اول بھی اور فیل ثانی بھی دونوں مفول کا تقاضا کرتے ہوں دونوں مفول کا تقاضا کرتے ہوں تو پھر دیکھیں گے کہ فیل ثانی کیا چاہتا ہے فیل ثانی کس یعنی دونوں افعال کس میں سے ہیں آیا افعال یا قلوب میں سے ہیں افعال یا قلوب وہ افعال ہوتے ہیں جو صرف وصرف فائل پر تام نہیں ہوتے اور ایک مفول پر بھی گزارا نہیں کرتے بلکہ ان کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں دو مفولوں پر جا کر پہنچتے ہیں اور ان پر کیا ہو جاتے ہیں تام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو افعال قلوب تو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے فیلسانی کو یا دونوں فعلوں کو آیا وہ افعال یا قلوب میں سے ہیں یا نہیں ہیں اگر دونوں افعال قلوب میں سے ہیں فعل اول کے تو آلریڈی دونوں مفول ہوں گے لیکن فیلسانی کے لیے کیا کرنا ہے فعل ثانی کے لیے ایک مفول موجود ہے دوسرا مفول کیا کریں گے آیا اس کو لائیں گے یا حذف کریں گے تو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ افال قلوب کے دونوں مفولوں کا ذکر کرنا ضروری ہے پھر دوسری صورت ہوتی ہے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ضمیر کی ٹھیک ہے یا تو ظاہر کیا جاتا ہے یا زمیر لائی جاتی ہے یا حذف کیا جاتا ہے حذف نہیں کر سکتی اس لیے کہ افال قلوب کا افال قلوب کا مفول ہے زمیر نہیں لا سکتے کیوں اس لیے کہ یہ ضمیر رہے تو مفرد لائیں گے یا تسنیا کی لائیں گے اگر ضمیر مفرد کی لاتے ہیں تو پھر دونوں مفولوں کے درمیان میں مطابقت نہیں رہے گی اس لیے کہ پہلا مفول تسنیا کا ہے صرف تو ہما کے اندر ہوما ضمیر ہے اور آگے ہم ضمیر لے آئیں گے یا وہ مفرد کی تو دونوں مفولوں کے درمیان میں مطابقت نہیں رہے گی حالانکہ دونوں محفولوں میں مطابقت ضروری ہے دوسری وجہ دوسری صورت یا تو زمیر ہم لے کی تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر ہم ضمیر تسمی کے لیے آئیں گے یا ہوما لے آئیں تو اب بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یا ہوما ضمیر لوٹے گی بعد میں منطلقن کی طرف اور منطلقن مفرد ہے اور, اور کبھی بھی جمع کی ضمیر مفرد کی طرف نہیں لوٹ سکتی راجے اور مرجے کے درمیان میں مطابقت نہیں رہے گی لہٰذا ضمیر واحد کی بھی نہیں لا سکتے تسمیہ کی بھی نہیں لا سکتے تو ایک ہی چیز باقی بچ جاتی ہے کہ حزف بھی نہیں کر سکتے ضمیر بھی نہیں لا سکتے تو کیا بچا مفول کو ہی کیا کر دیا جائے ظاہر کر دیا جائے تو پھر مفول کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں حسبنی بنی وہ حسب الزیدان منتلقین ازد از اب دیکھو ترکیب میں کتاب میں آ جائیں لکھا ہوا حسبنی بنی و حسب توحما منتلقین ازدان حسیبہ فائل کا تقاضا کرتا ہے ٹھیک ہے ہسیب عنی کے اندر ہسیبہ جو فیل ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے کون وہ آخر میں جو منتلقن ہے یعنی وہ ٹھیک ہے نا بلکہ نہیں अززیدانے. अززیدانے تو ازئی اس, اس کا فائل بن رہا ہے تو منتلقن میں من دونوں کا جھگڑا مفول کا تقاضا کرتے ہیں حسب تو ہوما منتلقین منطلقن اب اسب عنی کا فائل ہے ازدان ٹھیک ہے حسب تو کے اندر خود تو ضمیر فائل ہے ٹھیک ہے اس کا پہلا مفول بنی کا یا ضمیر ہے اور حسب تو ہما کا یعنی پہلا جو مفعول ہے وہ ہما ضمیر ہے اب من کو آپ خارج کر دیں آخر میں جو من مفرد لکھا ہوا اس کے بارے میں دونوں پھیلوں کا تنازع ہے من حسب تو ہما چاہتے ہیں کہ یہ میرا مفول بنے یعنی مفعول یسانی اور ہنسی بنی چاہتے کہ میرا مفول ثانی بنے اب ہم نے چونکہ کوفین کے مسئلے کے مطابق پہلے فعل کو عمل دے کر ہم نے کہہ دیا کہ منتلقن کہہ دو اور فعل ابول کے لیے کیا بنا دو مفول ثانی بنا دو کیونکہ کس میں سے ہے افعال میں سے ہے اب پہلے فعل کو ہم نے عمل دے دیا اور اس کے مطابق ہم نے کیا کر دیا مفول بھی ذکر کر دیا الزیدانی منطلقن اب رہ گیا درمیان میں فعل ثانی جو کہ حسب تو ہوما ہے حسبت همام منطلقين الزيدان منطلقا اب حسبت فعل فعل ہے همام ضمیر فعل اول مفعول اول ہے اور منطلقین یہ کیا ہے مفعول ثانی ہے اب منطلقین کے جگہ یا کون ضمیر بھی نہیں لا سکتے یا همات کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے اور اس کو حذف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ افعال القلوب میں سے ہے آجائیں کتاب میں و اما اذا كان الفعلان من افعال حال جب دونوں فیل, فیل اول بھی اور فیل ثانی دونوں من افال القلوب میں سے ہوں فلا بدا بس ضروری ہوگا من اظہار المفول مفول کا ظاہر کرنا کما تقولو یہ تصنیہ کی مثال دی ہے صرف کما تقولو جیسے کہ آپ کہیں حسبنی بنی و الزیدان تو حسبنی بنی و الزیدان تو ہما کہتا ہے یہ اس لئے لیانا حسبانی و حسبتوہما تنازعا فی منطلقا حسبانی نے اور حسبتوہما فیلسائے فیلنے نے تنازعا جبرہ کیا فی منطلقا منطلقا مفہول کے بارے میں وعملتال اولا آپ نے فیل اول کو عمل دیا وعملتال اولا فیل اول کو عمل دیا کس کے مطابق کفی ان کے مسئلے کے مطابق وحوا حسبانی جو کہ حسبانی ہے و اظہرتال مفہولا فی الثانی اور آپ آب، آب، نے کیا کر دیا فیلسانی میں مفول کو کیا کر دیا ظاہر کر دیا کیوں اس لیے کہتے اگر آپ حذف کر دیں منتلقین کو وہ اور آپ یو کہو کہ کہو تو منتلقار على احد المفول افعال القروب تو دو مفولوں میں سے ایک پر اتفاق کرنا لازم آئے گا افال قروب کے اندر غیر جائز اور یہ ہے نہیں ہے یعنی افعال قلوب میں دو مفولوں پر اس کے لیے دو مفول ضروری ہوتے ہیں ایک مفول پر کیا ہے اکتفا کرنا جائزہ نہیں ہوتا اچھا وَإن اگر آپ ظاہر نہ کریں افعال قلوب میں فیلسانی کے لیے مفول ثانی پھر کیا ہوگا کہتا و ان ازمرتا اگر آپ ضمیر لائیں تو فلاں یخلو پس خالی نہیں ہے مین انتظ میرا یعنی دو ہاں دو صورتیں اس کی فلا یخلو پس خالی نہیں ہوگا من انتظ میں نا یا تو آپ ضمیر لائیں مفردن مفرد کی ضمیر و تقولو مفرد کی ضمیر لاکر آپ کہیں حسبانی و حسبتوہما ایاہو الزیدان منطلقا اب یہاں پر منطلقائین کی جگہ پر کیا کیا ہے ایاہو ضمیر مفرد کیلئے آئے ہیں تو کہتے ہیں حین ایزن لا یکون المفور الثانی مطابقا للمفور الاول تو مفول لسانی مفول اول کے مطابق نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یاہو مفرت ہے اور حسب تو ہما کے اندر جو ہما ضمیر جو مفول اول ہے وہ کیا ہے تسنیا کی لہٰذا یہ مطابقت نہیں ہوگی اور وہ ہما فی قول اکھا آپ کے قول میں وہ ضمیر ہما کی ہے تسنیہ کی حسب تو ہوما میں بنا یہ جوار کا کہتا ہے یہ بھی جائزہ نہیں ہے کیا جائز نہیں ہے کہ دونوں مفولوں کے درمیان مطابقت نہ ہو ایسا جائز نہیں ہے افال میں او انتوز میرا مسن یا آپ ضمیر نکالیں گے تسنیا کی ضمیر بہتر ہو اور آپ کہیں کہ حسبنی بنی وہ ہسب تو ہما ہومایدان آپ یوں کہ ہنسی بنی وہ ہسب تو ہما حمایدان عود نز اعد المیر المسن اللہ اس صورت میں تسنیہ کی ضمیر کا مفرد کی طرف راج ہونا لازم آئے گا ٹھیک ہے وحین عین اس وقت يلزم لازم آئے گا عود الضمیر المثنى تسنیہ کی ضمیر کا ال لفظ المفرد مفرد لفظ کی طرف لوٹنا وہ منطلقا جو منطلقا مفرد ہے الذي وقع فيه التنازع کہ جس میں یعنی جھگڑا واقع ہوا ہے دو فیلوں کا ھذا ایضا لا يجوز یہ بھی اسی طرح جائز نہیں ہے یعنی راج اور مرجے کے درمیان مطابقت نہ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے وہ ادم جب حذف کرنا بھی جائز نہیں و الزمار اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں تو کما عرف تھا جیسا کہ آپ کما عرف تھا جیسا کہ آپ نے پہچان لیا تو وجب جب تو ضروری ہو گیا مفول اسانی کا ظاہر کرنا فیل ثانی کے لیے جب ظاہر کیا تبھی جا کر یہ ترکیب بنی حسی بنی وہ حسب تو ہوما کس کو سمجھ میں آیا سبق اب صحیح والا جی کس کس کو سمجھ میں آیا سبق بس اور کچھ بھی نہیں ہے آج کے سبق میں صرف اتنی سی بات ہے رول نمبر تین آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ دیکھیں گے کوفین کے مسلک مت مطلب کے مطابق ہم فعل اول کو عمل دیں گے افیل لسانی کو دیکھیں گے کہ فیل یسانی کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم باقی تفصیل تو پڑھ کے آ چکے ہیں کہ افیلسانی اگر مفعول فائل چاہتا ہو تو اس میں ضمیر لے آئیں گے مفول چاہتا ہو تو حذف کر دیں گے جب وہ فعال قلوب میں سے نہیں ہوگا آج کا جو سبق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ دونوں فعل افال قلوب میں سے ہوں اور فیل ثانی کیا ہے مفول کا تقاضا کرتا ہو اب فیل اول کے لیے تو ہم نے عمل دے دیا اب فیل ثانی کے لیے کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو حذف کر دیا جاتا ہے مفول کو یہاں پر حذف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فعال قلوب میں سے ہے ٹھیک ہے پھر یا دوسری صورت ہوتی ہے کہ زمیریں تو کہتے ہیں ضمیر لائیں گے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی یا تو ضمیر مفرد کی لائیں گے یا تسنیا کی اگر ضمیر ہم مفرد کی لاتے تو حاصل تو ہما کے اندر زمیر جو تسنیہ کی موجود ہے اس میں اور آنے والی جو ضمیر اب مزید یا ہو ہے مفرد کی ضمیر اس میں مطابقت نہیں رہے گی کہ ایک ضمیر تسنیہ کی رہے گی اور ایک مفرد کی حالانکہ دونوں مفولوں میں یعنی تسنیا قلو کے مفعولوں میں مفرد تسنیہ جمع میں مطابقت ضروری ہے لہذا ان دونوں مطابقت نہیں رہتی اس لیے ضمیر مفرد کی نہیں لا سکتے پھر کہتا کہ یا تو ضمیر تسنیا کے لئے یا تو پھر زمیروں میں مطابقت رہے گی تو کہتے ہیں ہاں اس صورت میں دونوں زمینوں میں محفولوں میں تو مطابقت رہے گی لیکن راجے اور مرضی میں مطابقت نہیں رہے گی کیونکہ یاما کو آپ کہاں راجی کرو گے لازمان اس کی طرف راجے کرو گے جو آخر میں ہے من تو کہتے ہاں اس صورت میں راجہ اور مرضی میں مطابقت نہیں رہتی کیونکہ من تلقن مفرد ہے اور یہاں پر یاما زمین کیا ہے تسمی کی ہے تو لے دیکھ کہ جب بھی بجتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیا کریں گے افعال قلوب میں سے جو فیل ثانی ہے اس کے لیے کیا ہے مفول ثانی بھی ظاہر کریں گے اور یوں کہیں گے کہ حسب تو ہما منتلقہ منتلق اگر دونوں فیل افعال قلوب میں سے ہوں تو کیا کرنا ہے فیل ثانی کے لیے بھی دوسرا مفول ظاہر کرنا ضروری ہے اس کا حزف بھی جائز نہیں اس کی ضمیر بھی جائز نہیں عبارت کو صرف ایک نظر دیکھ لیجیے وما إذا كانفعلال من أفال القلوب ف لا بد من إهار المفولك ما تقول حسببني وحسبتهما منطلقين الزدان المنتيقذ أن حسببني وحسبته ما تنازع في منطيق وعمل الأول وهو حسبني وزهرت المفولة في الثاني فن حزفة منطلقين وقول ت حسببني وحسبته مع الزان منطيق يجم الاقتصاار لا في أفار القلوب. وهو غير جائز ان ازمر تفعلا يخلو من ان تزمر مفردا او وتقول حسبني وحاسبتهما اياه الزيدان منطلقا وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الاول وهوما في قولك حسبتهما ولا يجوز ذلك وان تزمر مثنى وتقول حسبني وحاسبتهما اياهما الزيدان منطلقا وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى لللفظ المفرد اللہ تبارک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ